ساتواں مکتوب ارادت کے بیان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم برادرم شمس الدین تم جانتے ہو کہ ارادت کس کو کہتے ہیں ارادت دل کے اس میلان کا نام ہے جو خیال کو ایک خاص چیز کی طرف جمع دے اور ایسی تحریک پیدا کر دے جس سے کست طلب ظاہر ہو یعنی اس چیز کی تلاش میں لگا رہے اب اس بات کو دیکھو کہ جو چیز مراد و مقصود ہے وہ کیسی ہے اگر اعلی ہے تو ارادہ بھی بہتر و برتر ہے اس لیے حقیقت ارادت کی یہ شان کہی گئی ہے کہ ہر قسم کی آمیزش دینی دنیاوی اغراض و تغیر و تبدل زمانی سے پاک ہو اور اسباب و وجوہات کی رکاوٹیں اس میں حائل نہ ہوں اور کسی طرح کی خواہش اس پر غالب ہو کر اس کو منقطع نہ کر سکے بلکہ وہ آدمی جس میں عرادت کی جلوہ گری ہوئی ہے ہر طرف سے مو موڑ کر صرف حضرت لاہیت کی جانب متوجہ ہو جائے اور جب تک منزل مقصود تک نہ پہنچے ہرگز ہرگز دم نہ لے مصنوی تا بہشت او دو ذخط در راہ بہد جاں تز راز کے آگاہ بود چوں بردن آئی اذان ہر دو مقام صبح این دولت بردن آیت زشام جب تک تیرے راستے میں بہشت تو دوزخ کا خیال رہے گا اس بھیت کی خبر تجھے نہیں ہو سکتی جب ان دونوں جگہوں سے تو باہر نکل آئے گا تو رات کی تاریکی سے صبح کا جلوہ نمودار ہوگا بھائی حق تعالی کی ارادت کی منزل ایسی اچھوتی پاک و صاف منزل ہے کہ اپنی راہ میں ایک تنخواہ بھی دیکھنا پسند نہیں کرتی اور نہیں چاہتی کہ کسی غیر چیز کا سایہ بھی اس سرزمین پر پڑے ایسی لطیف ارادت میں کسی قسم کی شرکت ہو اس کی گنجائش کہاں لیکن انسان پھر انسان ہی ہے اس غریب کو ہزار قسم کے آفات و بلا کا سامنا ہوتا ہے اس کی ارادت ذرا مشکل سے درست ہو سکتی ہے بعض آدمی ایسے ہیں کہ ان کے دل میں صحیح ارادت پیدا ہی نہیں ہوتی بعض ایسے ہیں کہ ارادت میں تو زعف نہیں ہوتا مگر کمزوری قوا اور دیگر موانع کے باعث ہر ایک شائبہ سے ارادت کو پاک و صاف نہیں کر سکتے بعض آدمی ایسے ہیں کہ درستی ارادت کے بعد مراد کو دور پا کر تھک کر بیٹھ جاتے ہیں اور دل ہار دیتے ہیں مگر سب سے اہم مر توبہ ہے کہ ریا اجب صاحب ارادت کا پیچھا نہیں چھوڑتے ادھر مریدی کی شان اس میں آئی اور اس نے گردن جھکائی فوراً ہی سر اٹھا کر کہنے لگا کہ وہرے میں پھر کیا تھا یہ تمنا بھی پیدا ہونے لگی کہ ساری دنیا مجھے غوث قدب قطب ولی کہے اور سمجھے اللہ اللہ بھائی مرید صادق وہی ہے جس کی ارادت ہر ایک آمیزش سے پاک ہو اس میں دنیا طلبی ہو نہ درجات عقبہ کی تمنا ہو صرف اللہ کی ارادت ہو اگر ذرہ برابر بھی دور کا لگاؤ باقی ہے تو ارادت ناقص ہوگی یہاں پر نہایت مناسب ایک مثال ہم پیش کرتے ہیں جس سے پوری تشفی تمہاری ہو جائے گی دیکھو غلام مکاتب ہوتا ہے یعنی اس کے مالک نے اس کو کاغذ لکھ کر دے دیا ہے کہ جس وقت تو اتنا روپیہ دے دے گا آزاد ہو جائے گا اگر اس غلام نے مثلا منجملہ ایک ہزار روپے کے نو سو ننانوے بھی ادا کر دیے اور ایک روپیہ باقی رہ گیا تو غلام ہی رہے گا آزاد نہیں ہو سکتا المکہ ان بقا علیہ ہی درہم اگر ایک روپیہ بھی باقی رہ گیا تو وہ ابھی تک غلام ہی ہے مسئلہ شریعت ہے اور یہی رنگ ارادت, یہی رنگ ارادت کا بھی ہے اب سنو طریقت میں ارادت کا وہی درجہ ہے جو درجہ نیت کا شریعت میں ہے جس طرح شریعت کی عبادت بے نیت کی قدر نہیں رکھتی اسی طرح طریقت میں جو حرکت بغیر ارادت کے ہوگی اس کا کچھ وزن نہ ہوگا اور تم اس کو جانتے ہو کہ ارادت کی کتنی قسمیں ہیں ارادت کی تین قسمیں ہیں پہلا ارادتے دیا یعنی دن رات دنیا طلبی میں آدمی مستغرق رہے ارادت دنیا یعنی دن رات دنیا طلبی میں آد آدمی مستغرق رہے یہ ارادت سراپہ آفت اور مرز محلق ہے جہاں مبتدی کے دل پر اس ارادت کا غلبہ ہوا نہ اس سے کوئی نیکی ہو سکتی ہے اور نہ کوئی دین کا کام ہو سکتا ہے ساری عمر اسی دنیا طلبی میں زائع کرے گا نتیجہ یہ ہوگا کہ قیامت کے دن سعادت اور راحت جاویدانی سے محروم رہے گا بے بینہم و یشتہون اس کے اور اس کے مقصد کے درمیان اس کی خواہشیں حائل ہوں گی میں یہی اشارہ ہے بزرگان دین کا مقولہ ہے کہ جس مرید کا دل ابتدا میں دنیا کی طرف رہے گا اس سے صلاح و تقوا کا کام نہیں ہو سکتا اور حقیقت بھی یہی ہے کہ تما و ہر سے دنیاوی ایک سخت مضر چیز ہے یہاں تک کہ جو شخص قوت وقت سے زیادہ کا طالب ہے ممکن ہے کہ قیامت کے دن یہ طلب اس کی حسرت و ندامت کا باعث ہو دوسرا ارادت آخرت یعنی آدمی دنیا کو ہیچ سمجھ کر درجات آخرت و سعادت ابدی کا خواہاں ہو اور یہ اس کو اس قدر مرغوب و محبوب ہو جائے کہ اس کے لیے مجاہدہ اور ریاضت اختیار کرے اور اپنی زندگی کو اسی کی طلب میں وقف کر دے تاکہ قیامت کے دن مراد حاصل ہو یہ ارادت زحاد و عبادت کا حق ہے اس کا نام رغبت و رحبت ہے قرآن مجید نے خبر دی ہے کہ من کم مئی یرید و من کم مئی تم میں سے جو دنیا کی نعمتیں چاہتے ہیں اور تم میں سے جو لوگ اقبا کے طالب ہیں سبحان اللہ ارادت آخرت کا کیا کہنا وہ کہیں افضل و بہتر ہے دنیا کی ارادت کو اس سے کیا نسبت آخرت باقی دنیا دنی فانی ان دونوں طلب سے نتیجہ یہ نکلا کہ تامانے نااقبت اندیش مریدان دنیا ہیں اور قیانِ خیر طلب مریدان ہیں تیسرا، ارادتِ حق جب دیدہ بصیرت کھل جاتا ہے اور نظر دوربین ہو جاتی ہے تو صاف نظر آتا ہے کہ جتنی چیزیں کن کے تحت میں ہیں مخلوق و فانی اور ذلیل ہیں اور ذلیل مخلوق کا اتنی سرزنش کے بعد حاصل کرنا سوائے ذلت کے اور کیا نتیجہ نکل سکتا ہے حکم کن یعنی ہوجا کے شیونات کو کیا دیکھتے ہو مقن کون یعنی جہان کے بنانے والے اللہ تعالی کی عزت کو دیکھو اور عزت کی ارادت کا جو آسمان ہے وہاں پہنچو تاکہ دونوں جہان میں عزت پیدا ہو قرآن کریم کیا کہہ رہا ہے بغور سنو منکان یریید العزت فل اللہ عزت و جو شخص اپنی عزت چاہتا ہے تو ساری عزتیں خدا ہی کے لیے ہیں آمدم برسرے مطلب جو شخص مرید حق ہے وہ دنیا کو ترک کر دیتا ہے اور آخرت پر کنات نہیں کرتا بلکہ سوائے مراد و مقصود کے جو کچھ اس کے آگے آتا ہے سب کو زنار و بت اپنی راہ کا سمجھتا ہے جیسا کہ ایک بزرگ سے سوال کیا گیا کہ متغوت فقل حقو تک یعنی جو چیز تم کو حق کی طرف سے روکے اور اپنی طرف متوجہ کرے وہی اس راہ میں بت ہے مرید کو چاہیے کہ کمر ہمت جان جی دھو کر باندھے اب مردانہ وار دین کی راہ میں قدم رکھے اور کسی پیر مشفق کی اقتدا کرے تاکہ وہ پیر سلوک راہ طریقت میں اس کی مدد کرتا رہے اور اس کو منزل کی آفت سے خبر دیتا رہے اس میں خوبی یہ ہے کہ مرید کی منزل کہیں پر کھوٹی نہیں ہوتی ہے اور قصور و فطور میں مرید نہیں پڑتا ہے سچ پوچھو تو مرید کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی مہم نہیں ہے کہ پیرے مشفق کو یہ ڈھونڈ کر نکالے بغیر پیر کے کام نہیں چلتا دیکھو کھیت میں جو خبرگیری اور محنت سے دانا ہوتا ہے اور خدمت و نگرانی سے درخت پھل دیتا ہے وہ بات خود رو پودے میں نہیں ہوتی اول تو خود رو درخت اکثر پھل نہیں دیتے اور اگر دیتے بھی ہیں تو ویسے مغزدار و مزیدار نہیں ہوتے اسی طرح جو مرید حق کا طالب ہے اور بے پیرا ہے اس کے کل احوال قلبی اور کل معاملات دینی سب کے سب طبعی اور رسم و عادت کے درجے میں ہیں بلاغت اور نسج اور ترقی کی امید ان سے فضول ہے ظاہر, ظاہر یہ بات ہے کہ مریض شروع شروع صلاح و فساد کو اپنے کیا اپنے کیا سمجھ سکتا ہے اس کی حالت ایک بیمار سے مشابہ ہے اگر بیمار نے اپنے علاج سے استغنا کیا تو سمجھ لو کہ گیا گزرا بیمار کو لازم ہے کہ ایک لائق طبیب کی طرف رجوع کرے تاکہ طبیب اس کا علاج کرے ہم تو ایسا سمجھتے ہیں کہ جس طرح امت کے لیے پیغمبر کی ضرورت ہے اور طفل شیر خوارہ کے لیے دایا اور تعلیم کی حاجت ہے اور بیمار کے لیے طبیب پیاسے کے لیے پانی بھوکے کے لیے روٹی مرید کے لیے پیر مشفق کی ضرورت ہوتی ہے مگر وہ پیر واصل ہو سلوک کی باریکی اور تاریکی منزل سے واقف ہو تاکہ مرید کو صلاح و فساد راہ سے آگاہ کر سکے اور جیسی بیماری ہو ویسی دوا دے سکے اور بہتر علاج کر سکے اور اس راہ میں مرید کا خود سے چلنا ایسا لغو فعل ہے جس کی کوئی حد نہیں بے دیکھے راہ چلنا اپنے کو ہلاک کرنا ہے بزرگوں نے اس غلط فہمی کو یوں دفع کیا ہے اور کہا ہے کہ صرف تصوف وغیرہ کی کتاب دیکھ کر منزل طے نہیں ہو سکتی ہے ایسا قاعدہ نہیں رہا ہے یہ خیال ایسا ہے جیسے مردہ شخص سے کوئی آدمی تعلیم و تربیت چاہے اس کا حاصل یہی ہوگا کہ دل اور مردہ ہو جائے گا نظم عالم یوں ہیں کہ متعلق متعلق علما کی, اقت کی اقتدا کریں امتیاان پیغمبروں کی مطابعت کریں مریدان پیر صادق کے ساتھ وابستہ ہو جائیں تاکہ نجات کی صورت نکلے بزرگوں کا مقولہ ہے کہ طریقت میں جو شخص اپنی رائے پر قناع کرے گا اور تنہائی کو صحبت پر ترجیح دے گا تو وہ ایک بت پرست اور مغرور ہے چاہے کہ وہ دولت مند ہو یا فروز بخت ہو ناممکن ہے مسئلہ اس میں شک نہیں کہ پیر کی اصل ضرورت اشد ضرورت ہے اور ہزاروں فائدے اس کی بدولت ہوتے ہیں مگر یہ ممکن نہیں کہ جو شخص ازلی سرکش اور مرید, اور مرید ہے اس کو پیر مرید اس کو پیر مرید صادق بنا دے جیسا کہ پیغمبر علیہ السلاۃ وسلم محجوران ازلی کو ممن مخلص نہ بنا سکے ہاں حق تعلی نے اسلام کی دولت جس کے نصیب میں رکھی تھی وہ دولت دعوت کی مطابقت میں ظاہر ہوئی اسی طرح اگر تصوف اور پیرے طریقت کی نعمت مرید کے تقدیر میں ہے تو پیر کی صحبت اور خدمت سے مل جائے گی سنت الہی اسی طور پر جاری ہے اب تو ارادت اور ارادت کی حقیقت تم خوب سمجھ گئے ہو گے اس کے بعد یہ بھی سن لو کہ صادقوں کی ارادت مخلصوں کی نیت ہم تم نہیں لا سکتے اور یہ کام ہمارا تمہارا نہیں ہے है है سچ پوچھو تو ہم سے تم سے زنار داری اور بت پرستی کا حق بھی ادا نہیں ہو سکتا ہم کو تم کو کلیسا بت خانے میں جگہ نہیں مل سکتی اور کوئی بت یا بتکدا ہم کو تم کو قبول نہیں کر سکتا جھوٹ جھوٹ اپنے کو یکتائے روزگار سچا مسلمان مومن نیکوکار نہ کہیں تو کیا کہیں مخلصین اور صادقین میں شمار نہ ہوں نہ سہی مدعی اور کازبوں میں تو گنتی ہوگی شیر گردست گل نیاد ازما ہم ہیزم زم دی گرا بشائم اگر ہم پھولوں کا گلدستہ بننے کے لائق نہیں تو چولہے کا ایندھن تو بن سکتے ہیں بزرگوں کا قول ہے کہ واللہ باللہ اس درگاہ میں جھوٹ جھوٹ بھی پڑا رہنا اس سے اچھا ہے کہ وہ سری کہ وہ دوسری درگاہ میں سچائی کے ساتھ سر رگڑا کریں کم سے کم دوسری بارگاہوں میں یہ لم لگی ہوئی ہے کہ اگر کامیابی نہ ہوئی تو سراسر ذلت ہے اور یہ دربار تو ایسا ہے کہ بہرحال حاضری سرفرازی ہے یہاں کی ذلت عن عزت ہے دوسری یہ کہ یہ بات اگرچہ شاز و نادر ہے مگر کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی خاص دھن میں جا رہا ہے نا گاہ ارادت حق محرک ہو گئی اور کمند طلب گردن میں ڈال دی گئی بے سمجھے بوجھے اور بے بلائے آدمی ادھر کھنچ جاتا ہے خلاصہ یہ ہے کہ دو ہی صورتیں ہیں ہاں یہ نہیں اگر خدا نہ نخواستہ طلبی نہ ہوئی تو امیدوار رہ اور اگر طلبی ہو گئی تو ڈر کی کوئی بات نہیں دیکھو تو صحیح غیب سے کیا ظاہر ہوتا ہے اور تقدیر کیا دکھاتی ہے والسلام